سنت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے جو بھی نیک کام ہو مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے امیر رسلم فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا تو نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا میں علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو روزے جمعہ مجھ پر اسی بار درودِ پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم حضرتِ سیدنا ثابت بنانی خودسا سر رحن نورانی یہ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی لے ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تھے جس مسجد سے گزرتے اس میں دو رقائط تحیت المسد یہ ضرور پڑھتے تھے تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم بھی فرمایا اور رو رو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی ہیں اب یہ بزرگوں کے جو انداز ہم کتابوں میں جو پڑھتے ہیں تو جے آپ جیسے عالمی مدنی مرکز مدینہ میں تو یہ میرے نے بہت تربیت اس پہ بھی فرمائی ہے کہ بدل بدل کر نماز پڑھیں جیسے بعد ہمارے ہاں رائج ہے کہ فرض کے بعد تھوڑا سا پیچھے جا کر سنتیں پڑھتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ کہ آنے والوں کو پتا چلے کہ جماعت ہو گئی ہے اور دوسرا اس جگہ میں نے نماز پڑھی تو اب یہ جگہ بھی میری نماز کی گواہ ہو جائے یہ جگہ بھی ہو جائے تو یوں بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے بزرگوں کا انداز دیکھیں انہوں نے تو ہر ہر ستون پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے جس مسجد سے گزر رہے تو حق مسجد ہے کہ کم از کم دو رقع اس میں نماز پڑھی جائے تو تحیت المسجد ضرور پڑھتے تھے دعائیں کرتے تو ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نماز اور تلاوت قرآن سے ایسی محبت تھی کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر قبر میں چلی گئی لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں واب رحمت اللہ تعالی کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم رحمت اللہ تعالی لے روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا ہے منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی لے کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی دہن میلا نہیں مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العنام عزب اجل کا مبارک کلام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا اس کا سننا اس کا سنانا یہ سب ثواب کا کام ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے صلی الحبیب صلی اللہ تعال محمد نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن بنی آدم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان معظم ہے خیرکم من تعلم القرآن و یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا یہ حدیثیں ہم بھی سنتے ہیں یہ حدیث ہم بھی سنتے لیکن ہمارے اصلاف بزرگوں کا انداز ہوتا تھا یہ سن کر عمل کا جذبہ تو سعید ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے میرے آقا کا فرمان کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا دوسروں کو سکھایا تو میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بیٹھا ہوں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا علای <سلام> خوب دے دے شوق کو آ تلاوت کا علای خوب دے دے شوق کو کا شرف دے گم بدے خزرا کے سائے میں شاہ دست کا شرف دے گم بدے خزرا کے سائے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ قرآن پاک کیسی برکت والی کیسی عدمت والی عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ رب تعلی کا مبارک کلام ہے اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو اس قرآن کی برکتیں حاصل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا پیارا اور سچا کلام ہے کہ اسے نازل فرمانے والا رب العالمین عزوجل ہیں تو, تو لانے والے روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام ہیں یہ کتاب عظیم جس پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین عالمین ہے جس امت کے لیے آئی وہ سب امتوں میں بہترین ہے جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا وہ زبان عربی تمام زبانوں میں افضل ہے اور یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے اور جس رات میں نازل ہوئی للت القدر وہ رات وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے اور جن جگوں میں اتری مکے مدینے میں یہ نازل ہوئی وہ زمین تمام زمینوں میں افضل ہے الحمد للہ پران پاک یہ وہ یہ الہی ہے قرب خداوندی کا ذریعہ ہے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے تمام علوم کا سر چشمہ ہے ہدایت کا مجموعہ رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے یہ قرآن ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے کہ جو انسان کے ظاہر و باتن کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے یہ قرآن یہ ایسا با وفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے نزا و قبر و حشر میں بھی یہ قرآن وفا کا حق ادا کرے گا اس قرآن میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے جس نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا جس نے اس پر عمل کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا گیا اس قرآن کی عظمت اس پاکیزہ کلام کی خوبیاں اس کی شان و شوکت اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا سنیے پارہ پندرہ سورے بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو میں ہمارا رب از وجل ارشاد فرماتا ہے کوجم کنزریمان بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور پارا چودہ سورہ نحل آیت نمبر 91 میں 89 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے و انزلنا আলাইک الکتاب تی بیانا لکل شیء و ھدا و رحمتا <لِلْمُسْلِمِين> ترجمہ قندل ایمان اور ہم نے تم پر یہ قران اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو اور پارا چار سورہ علی عمران کی آیت نمبر ون تھرٹی ایٹ میں ارشاد ہوتا ہے ہاد بیا نویز المت ترجمہ کنزوری ایمان یہ لوگوں کو بتاتا یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے تو مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے آخری مبارکہ کے تحت فرماتے کہ قرآن شریف کا عام فیضان تو عام لوگوں کے لیے ہے یعنی ہر چیز کا بیان واضح مگر خاص فیض خاص لوگوں کے لیے ہے یعنی ہدایت دینا اور راہ راست سیدھے راستے پر لگا دینا مزید فرماتے ہیں قرآن کریم کا بیان یا ہدایت ہونا ہم لوگوں کے لیے نہ کہ حضور علیہ سلاۃ السلام کے لیے حضور نبی پاک علیہ سلاد والسلام کو پہلے ہی سے سب کچھ پڑھا اور سمجھا دیا گیا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم پہلے ہی سے ہدایت پڑھتے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن کریم کی روشن آئےت مقدسہ سننے کے بعد ہر عقلمند شخص یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ در حقیقت قرآن ہی کتاب ہدایت ہے الحمد اس حقیقت کا واضح ثبوت جس طرح آیت قرآن سے ملا اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں یہی خوشبودار مدنی پھول ملتا ہے کہ قرآن ہی کتاب ہدایت ہے حصول برکت کے لیے اس زمن میں ایک حدیث پاک سنیے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ مرپا ہوگا میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب جن میں جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے یہ کوئی مزاق نہیں جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رستی اور حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا رستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں دوسری زبانیں مل کر اسے مشکوک نہیں بلا سکتی جس سے علماء بے پرواہ نہیں ہوتے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا قرآن زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرنے والا ہوگا جو اس کی طرح بلائے تو ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلایا گیا ہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا خوب دے دے شوق قور کی تلاوت کا شرف دے گم ب دے خضراء کے سائے میں شہادت کا شرف دے گم بدے خزرہ کے سائے سبحان اللہ سنا آپ نے کہ قرآن کریم کس قدر خوبیوں سے مالا مال کتاب اور ایک مکمل کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے یقینا یہ کلام باری تعلی ہی کا فیضان ہے کہ آج بھی اس کتاب سے رشد و ہدایت کے سر چشمے یعنی ایسے چشمے پھوٹ رہے ہیں جو اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی سچائی کے قائل ہیں ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اس میں غور و فکر کرنے میں مصروف ہے قرآن کتاب ہدایت ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب اس بے مثال کلام کی تجلیات معاشرے یعنی سوسائٹی پر پڑی تو اندھیرے اجالوں میں بدل گئے ہر طرف ہدایت کا نور پھیل گیا گناہوں میں مشغول لوگوں نے جب ہدایت سے معمور آیا سنی تو فیضان قرآن سے ان کے دل روشن ہو گئے ان کے سینوں میں خوف خدا بیدار ہو گیا وہ ناصف اپنے گناوں سے تائب ہو کر سلا تو سنت کی راہ پر گامزن ہوئے بلکہ مسلمانوں کے پیشوا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی راہ دکھانے والے بن گئے جی ہاں ایسی کئی آیات ہیں جن کے بارے میں علماء نے واقعات لکھے کہ ان, ان آیات کو سن کر فلاں فلاں بزرگ کی اصلاح کا سبب بنا تھا مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی لے. یہ بہت بڑے ڈاکو تھے توبہ سے قبل اور اتنے خطرناک تھے کہ پورے پورے کافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک کافلہ آپ کے علاقے اس کے قریب سے گزرا انہیں وہیں رات ہو گئی آپ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جب کافلے کے قریب پہنچے تو بعض قافلے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم اس بستری کی طرف نہ جانا ہو ہوں اور راستہ اختیار کر لو کہ یہاں فضیل نامی ایک خطرناک ڈاکو رہتا ہے جب آپ نے کافلے والوں کی آواز سنی تو کپ کب کپی تاری ہو گئی اور بلند آواز سے کہا کہ اے لوگوں میں فضیل بن یاز ہوں تمہارے سامنے موجود ہوں جاؤ بے خوف و خطر گزر جاؤ تم مجھ سے محفوظ ہو خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق کے مسافروں میں شامل ہو گئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اس رات کافلے والوں کی دعوت کی اور فرمایا تم فضیل بن عیاض سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو پھر آپ ان جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے گئے جب واپس آئے تو کسی نے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچا نلین یعنی کو ہوں ذکر اللہ ترجمہ کنزول ایمان کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کی دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے تو قرآن کریم کی آیت تاثیر کا تیر بن کر آپ کے سینے میں اتر گئی آپ نے گریا اوزاری یعنی رونا شروع کر دیا اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں اللہ کی قسم اب وقت آ گیا اب وقت آ گیا آپ اسی طرح روتے گئے اور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی بڑی کو دے اللہ تعالی وآلہ وسلم. اس قرآن کی برکت ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہمیں بھی اس قرآن کو سن کر رونا نصیب ہو جائے ہم بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں حضرت سعینہ صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ستار یعنی ایک قسم کا باجا بجانے والی ایک لڑکی کسی قاری قرآن کے قریب سے گزری جو پارہ اکیس سورہ ان کی آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا وَإِنَّ جَهَنَّمَ بِالْكَافِرِينَ ترجمہ کنزولی ایمان اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو یہ آیت مبارکہ سننی تھی کہ لڑکی نے ستار پھینکا ایک زوردار چیخ ماری بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی جب ہوش آیا تو ستار یعنی وہ گانا بجانے کا جو آلہ تھا توڑ کر عبادت و ریاضت میں ایسی مشغول ہوئی کہ آبدہ و زاہدہ مشہور ہو گئی ایک دن میں نے اس سے کہا آپ اپنے آپ پر نرمی کریں یہ سن کر روتی ہوئی بولی کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی پل سراج کیسے عبور کریں گے قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے کھولتے ہوئے گرم پانی کے گھونٹ کیسے پیئیں گے اللہ اجزا وجل کے غضب کو کیسے برداشت کریں گے اتنا کہہ کر پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی جب ہوش میں آئی بارگاہ خداوندی خدا میں یوں گزار ہوئی میرے مولا ارزل میں نے جوانی میں تیری نافرمانی فرمانی کی اب کمزوری کی حالت میں تیری تاج کر رہی ہوں کیا تو میری عبادت قبول فرمائے گا پھر اس نے ایک آہ سرد دلے پور درد سے کھینچی اور کہا کل بروز قیامت کتنے لوگوں کے ایب کھل جائیں گے پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ایسے درد بھرے انداز میں روئی کے وہاں موجود سب لوگ بے ہوش ہو گئے تیرے در سے صدا بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ قرآن کی تلاوت تو وہ خوش نصیب کرتے ہی تھے ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں ہم تو ان بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے یہ قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے یہ قرآن سن کر رویا کرتے تھے ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں تعلیم کا اگر کالم دیکھتے ہیں تو شاید ہی کسی کا خالی نظر آئے یہ میٹرک کیا ہے تو جناب انٹر کیا ہے تو گریجویشن کیا ہے جناب یہ تو فلا یونیورسٹی کے طالب ہیں انہوں نے تو فلا فلا کورسز بھی کیے ہیں جیسے بھی نگران شورا نے چند دنوں پہلے اٹھایا تھا تو اٹھے تھے شو تعلیم سے وابستہ اسلام بھائی تو یوں دنیاوی تعلیم کے لیے نہ صرف ہم خود اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ جناب ان کی جو تعلیم کا جو معاملہ ہے کمزور نہیں ہونا چاہیے شہر کے اچھے سے اچھے اسکول میں داخلے کے لیے مال بھی خرچ کریں گے سورسز بھی استعمال کریں گے اور الگ سے ٹیوشنیں بھی ارینج کر کے دیں گے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اتنی ساری ڈگرییاں میں نے حاصل کی ہیں دنیا میں بہت تعلیم یافتہ میں تصور کیا جاتا ہوں مجھے فلا فلا لینگویجز پر بھی عبور حاصل ہے میں نے جناب کمپیوٹر کے تو اتنے اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں یہ سافٹ ویئر جناب میں خود بنا لیتا ہوں اسی طرح کے میرے اندر صلاحیتیں ہیں میں نے فلا فلا جناب کورس کیا ہے فلا فلا اداروں میں میں نے کام کیا یہ ساری ایبیلیٹیز ہیں لیکن سوچیں کہ کیا قرآن درست دیکھ کر بھی پڑھنا آتا ہے کیا قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تلفظ کے آپ کہیں گے کہ جناب بچپن میں ہمارے گھر والوں نے سکھایا لیکن آج جس طرح تمام قانونوں پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا کی لینگویجز استعمال کرتے کہ جناب یہاں پر ان کی گرامیٹیکل کوئی مسٹیک نہ ہو جناب اس کا جناب ادائیگی جو ہے پروناؤنسیشن یہ مضبوط ہونی چاہیے اس اس طرح کا یہ معاملہ ہے تو کیا کبھی قرآن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس کی گرامر کیا ہے اس کو کس انداز سے ادا کریں گے یعنی کل کل ہی کی بات ہے کیا میرا علیہسنت دام البرکاتم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے شرکا کو سبحان اللہ اور الحمد یہ کہنے کی تربیت فرمائی السلام علیکم یہ تو عام لفظ ہے نا کس طرح کہتے ہیں اس کے بارے میں اکثر ہمیں تربیت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم کو ادا کس طرح کرنا ہے یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے تو یہ سب باتیں سن کر غور تو کریں کہ میں دنیا بھر کی لینگویجز کو مطلب ایز اے ٹیچر میں سکھا رہا ہوں لیکن قرآن کی گرامر تو مجھے آتی نہیں ہے قرآن کا علم تو میرے پاس ہے ہی نہیں میں نے تو اتنی ڈگری حاصل کی پھر اس قرآن کو سیکھنا پھر اس کو سکھانا یعنی اداروں میں آپ دیکھیں جو اداروں سے وابستہ لوگ بھی ہیں میرے اس بیان میں کہ جناب ان کے اپنے اپنے ادارے چل رہے ہیں آپ سوچے غور کریں کہ اس قرآن کی تعلیم کے لیے ہم نے اپنے اس ادارے میں کتنا ٹائم رکھا ہے کون سے مطلب قابل لوگوں کا ہم نے تقرر کیا ہے ہم دنیاوی جیسے مثال اگر کسی کو اسکول چلانا ہے تو وہ اس بات کی تو خواہش کرے گا کہ جناب میرے پاس ایک ایسا ٹیچر آنا چاہیے جس کی لینگویج پر عبور ہو جو انگلش بہت اچھی بولتا ہو لیکن کیا اس ادارے والے کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھانے والے کے لیے کسی ایسے کاری کا بھی انتظام کروں جو سب سے بیسٹ ہو یہ نہیں ہے بلکہ اگر وہ دنیاوی تعلیم یافتہ آ کر پچاس ہزار بھی مانگے گا ہم کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے اور قرآن پڑھانے والا کاری اگر آ کر پندرہ ہزار کہے گا تو چیخ نکلے گی پندرہ ہزار روپے جیسے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے اب ٹیوشن پڑھانے والوں کو ڈھائی ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس دس ہزار روپئے دیے جا رہے ہیں اور مولانا صاحب نے اگر پانچ سو سیکھے ہزار روپے یا آٹھ سو کرنے کا کہا تو مولانا صاحب اتنے تو سوچے کون کرے کہ ہم اس معاملے میں اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں کس طرح ہمارا رخ ہے اس قرآن کی عظمت و برکتوں کی فضیلتیں یہ کس قدر زیادہ ہے لیکن کیا آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے معمور ہیں کیا آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام کرنے کا کوئی سلسلہ بنایا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں تک بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا فرمان سنیے کہ جنہوں نے اس بارے میں فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جسے یہ جاننا پسند ہو کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے معیار دیا نا چیک چیک اینڈ بیلنس دیا آج ہم غور کریں اور سوچیں کہ دن میں کتنے کتنے اخبار پڑھتے ناویل ڈائجسٹ یا اپنے موبائل کی میموریز غور کریں اس کی بیٹریز کے استعمال پر غور کریں کہ جناب میرا کس کس معاملے میں کتنا کتنا استعمال ہے میں اپنے مطلب واٹس ایپ کو اپنے دیگر کئی ایسے معاملات کو میں تو بھرپور اس کو توجہ رکھ رہا ہوں کیا روزانہ قرآن کھول کر بھی دیکھنا نصیب ہوتا ہے جو یہاں احتکاب والے ہزاروں موتقین ہیں غور کرے اور سوچیں کہ کیا یہاں رہ کر بھی ہم قرآن نہیں پڑھیں گے کیا یہاں رہ کر بھی ہم قرآن نہیں سیکھیں گے جبکہ آئے سیکھنے کے لیے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں اور سوچیں کہ کیا اس پورے ماہ رمضان جس کے آج تیرہ روزے گزر گئے دیکھیں تو دیکھے یار کہاں رمضان کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا تقریباً آدھا رمضان اب گزر چکا تیرہ روزے گزر گئے آپ سوچیں گور کریں تیرہ روزے گزر گئے میں نے قرآن کتنا, کتنا کھولا ہے گھر میں ہمارے قرآن کا اہتمام کتنا ہوتا ہے کیا ہمارے بچے جن کے گھروں میں روزانہ آ کر ہم نے موبائل تو دیکھا ہے کیا ان کے ہاتھوں میں قرآن دیکھا ہے ہماری بچیوں نے قرآن پاک کا ختم کیا ہمارے آقا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں جب ماہ رمضان تشریف لاتا روزانہ دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور رات میں قرآن پڑا کرتے تھے پورا نماز تراوی میں قرآن ہوتا تھا عید کے دن قرآن پڑھتے تھے گویا ماہ رمضان کے آتا ہمارے امام آدم ابو حنیفہ باسٹھ مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر میں نے سات ہزار مرتبہ قرآن با ختم کیے ہم عاشق امام اعظم ہم عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اولیاء ہم ان سے محبت کا دعوی کرنے والے ہم غور کریں کہ کیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے سنیے سعید ابو ہریرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے برکت ہوتی ہے اس میں اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاتین نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاتین آتے ہیں جی ہاں مائع رمضان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے گلاف تبدیل ہوتا ہے گھروں میں اس بات کا دستور ہے کہ ہمارے دادا اس بات کا اہتمام کرتے تھے ارے میرے بھائی دادا سے قرآن کا گلاف نہیں بدلتے تھے دادا قرآن بھی پڑھتے تھے دادی خالی آپ کے قرآن کا گلاف نہیں بدلتی تھی وہ قرآن بھی پڑھتی تھی شوق ہوتا تھا پہلے کے لوگوں کا اگر ہم غور کرتے ہیں یاد کرتے تو ان کی طبیعت میں قرآن پڑھنا ہوتا تھا اور پھر قرآن پڑھنا اور پھر اس تلاوت کو سن کر رونا یہ سعد کی بات ہے یعنی بزرگوں کے انداز دیکھیں کہ قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھ کر اس کے معنی پر غور و فکر کرتے تھے حضرت سینا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نماز عشاء آپ نے ادا کی امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی ازا زلزل اردو زلزال وہ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا تو جب اس آئے پر پہنچا یوم تو ہتیسوں کہ زمین اگل دے گی اپنے راز اب نماز عشاء ہو گئی اور یہ سورت پڑھی گئی جس میں قیامت کے زلزلوں کا بیان ہے قیامت کے دن کا بیان ہے کہ جس اور اس میں آخر میں فرمایا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مسکال ذَرَّةٍ رتین خری رہی رہا و میامل مسکال اظہر کہ جس نے ذرہ بر نیکی کی وہ قیامت کے دن دیکھے گا جس نے ذرہ بر گناہ کیا وہ قیامت کے دن دیکھے گا امام صاحب نے تلاوت ختم کر دی نماز عشاء ادا کر کے لوگ چلے گئے اور امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نیڑھی کے بال پکڑ کر اپنے رب کے حضور زاروں پتار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ مولا اپنے بندے نومان کو بخش دے قیامت کے دن پوچھنے کا بیان ہے نا قیامت کے دن پوچھنے کا بیان ہے نا آج اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ایک سال کے بعد ہمارا آفیسر ہمیں فون کرتا ہے کہ جناب آئیے اپنے پورے سال کا ہمیں آڈٹ کرائیے پوچھئے ان سے جن کا آڈر ہوتا ہے پیروں تلے زمین نکلتی ہے جب کسی اسکول میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں پوچھے ان اسٹوڈینٹس کو جن کے امتحانات ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے صبح ہمارا امتحان ہے صبح ہمارا امتحان ہے اس امتحان میں ہمارا کیا بنے گا اگر نتیجہ اچھا نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سزا دی جائے ہمیں ادارے سے نکال دیا جائے ہمارا سال ضائع ہو جائے ارے سوچے تو صحیح زندگی ہے کتنی کیا معلوم آج ہی کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو کل تذکرہ ہوا نا ہمارے مدینت الاولیا ملتان شریف کے ایک موتقف صبح فجر کی شہری کی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سوئے تو پھر سوئے اٹھے ہی نہیں مسجد میں انتقال ہو گیا اللہ ان کو غریق کے رحمت فرمائے لیکن غور کرے کہ کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا کیا کل کا دن اس وقت کیا ہم اپنی قبر میں نہیں ہو سکتے کیا کل کی اس وقت ہمیں مرحوم نہیں کہا جا سکتا پھر جو ہماری اپنی دنیاوی سوچ کے حساب سے کہ جی جناب آڈٹ ہوگا میں کیسے حساب دوں گا تو کیا قیامت کے کی دن ہمارا آڈٹ نہیں ہوگا کیا قیامت کے کی دن ہمارے دن رات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیا دیکھا وہ نہیں پوچھا جائے گا کیا سنا وہ نہیں پوچھا جائے گا کیا بولا کیا نہیں پوچھا جائے گا کیا پکڑا کیا نہیں پوچھا جائے گا کیا چل کر گئے کیا نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا جس کو اس چیز کا خوف ہوگا اس کے بارے میں جب یہ تسکرے ہوں گے آنکھوں سے ندامت کے آنسو گریں گے وہ روئے گا مولا ہمارا بنے گا کیا ایک ہیڈ ماسٹر کے ساتھ اپنے اسٹوڈینٹس کی وقتن وقتن مختلف کلاسوں میں چیزیں چیک کیا کرتے تھے کاپیز وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ لیتے تھے اور چیک کرتے تھے ایک مرتبہ ایک کلاس میں پہنچے طلبا کو کاپیاں تقسیم ہو گئی ٹیسٹ لیا گیا کاپیز چیک کر کے سب کو ان کی दे لائنوں میں دے دی اور چھڑی لے کر ڈرانے کے لیے کہ جس کی جتنی غلطیاں अब बारी اس کو اتنی چھڑیاں پڑیں گی اب باری بار اسٹوڈنٹ آتا کہ سر میری چار बारी ہیں اس کو چار اسٹک ماری جاتی باری باری اسٹوڈنٹ آ رہے تھے ایک چھوٹا سا بچہ کاپی لے کر آیا اب جیسے ہی وہ ہیڈ ماسٹر کے قریب پہنچا وہ تھر تھر تھرپنے لگا اور اسی حالت میں وہ کوپی اس سے گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگا سر میرا تو سب کچھ غلط ہے میرا تو سب کچھ غلط ہے تو خوف خدا کا حامل وہ ہیڈ ماسٹر اس نے جب بچے کا یہ جملہ سنا اس کے اوپر کب کبھی اتاری ہو گئی رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کہ تم پر آخر ایسی کیفیت کیوں اتاری ہو گئی تو کہا سنو تو صحیح یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تو سب کچھ غلط ہے یہ روتے روتے عرض کرنے لگے یا اللہ میرا کیا بنے گا میرا بھی تو سب کچھ غلط ہے کہ اگر آج نمازیں پڑھ بھی رہے لیکن کسی دعوت اسلامی کے مبلک کے بیان کو سن کر احساس ہوتے کہ ہم نے تو نمازیں بھی درست نہیں پڑی رمضان کے روزے رکھتے چلے آ رہے لیکن اس روزوں کا حال کیا ہونا چاہیے جب مدنی مذاکروں میں کچھ مدنی پھول سنے تو سنا کہ ہمارا تو روزہ رکھنا بھی غلط ہوا ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جناب بچپن سے ہی میں نے قرآن پڑھ لیا میں تو اتنے اتنے قرآن پڑھتا ہوں لیکن جب کسی کاری قرآن کو سنایا تو پتا چلا کہ ہمارا تو روزہ رکھنا بھی غلط ہو گیا کہیں جناب زکا سدکا خیرات دینے کے معاملات ہوئے اس میں نے کتنے لوگوں کو تانے سنائے کتنے لوگوں کی دل آزاریاں کی کس کس طرح سے اپنی زکاتوں کے ڈنکے بجائے کس کس طرح سے ریاکاری میں پڑے اگر ہمارا تو صدقہ خیرہ زکات دینا بھی غلط ہو گیا تو یہ احساس کون پیدا کرے گا اس چیز, کا, اس چیز کے بارے میں کب اپنے آپ کو جگائیں گے کہ ہمارا بنے گا کیا اب وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا پھر اس پڑھ کر سمجھنے کے لیے اللہ سلامت رکھے میرے علیہ سنت کو دعوت اسلامی کا اتنا پیارا مدنی ماحول دیا کہ آج مکتبت المدینہ نے نو جلدوں پر سراۃ الجنان قرآن کی تفسیر یہ ہم کو عطا فرما دی اور دسویں جلد بھی کل مجلس کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان شاء اللہ ماہر میں ہی دسویں جلد بھی تشہیر لے گی تو یہ پورا قرآن پاک ما ترجمہ تفصیل الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو توفہ پڑھیں اس کو عمل کریں دیکھیں کہ ہمارے رب عز و جل نے قرآن میں کیا فرمایا ہے تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین یہ ماہ رمضان جس میں نیکیوں کی طرف رغبت ملتی ہے اصلاح کی صورت بنتی ہے اپنے آپ کو اس بات کو تیار کیجئے کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ درست قرآن پڑھنا سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ بہت ضرورت ہے یقین مانے تعلیمی اداروں میں مارکیٹوں میں آفیسز میں جہاں جہاں لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں دن رات مگن ہے کاش ہم درست قرآن پڑھنا سیکھ لیں دعوت اسلامی ظاہر یہ ہر آفس میں تو مدرسہ کھولتی نہیں ہے لیکن ہر ایک کو ہر ایک جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے جیسا اگر یہاں بیٹھے ہیں بھئی کون کون دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہے الحمد ہم سب وابستہ ہے تو ہمیں مدنی مقصد کیا ملا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ زو. تو اس کوشش کرنی ہے تو میں اگر دفتر میں کام کرتا ہوں قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ لوں ٹھیک ہے جیسے یہاں مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے اب سارے ایک ماہ کا بھی اگر احتکاب کیا تو ایک ماہ میں آپ یہ کہو کہ مجھے تمام علوم فنون آ جائے تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچیں کہ آپ کتنا پیچھے ٹھیک ہے ڈگریاں بہت ہے لیکن در حقیقت بہت پیچھے تو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے قرآن کی تعلیم درست تعلیم حاصل کرنی ہے پھر اس کو سکھانا ہے آپ روزانہ دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں صرف کرنے ہیں گزار لیں یا میرا سنت ہر دعوت اسلامی والوں سے چاہے وہ داڑھی مطلب امامہ پہنتے نہیں پہنتے جو مطلب یہ کہ مدنی ہولیا سجاتے نہیں سجاتے آپ بڑے پینشن پہنتے لیکن اگر آپ چاہیں تو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو کر آپ مدینہ بالغان پڑھائیں لیکن پہلے خود سیکھیں اس کے لیے آپ کو کوئی کورس کرنا پڑے گا الحمدللہ مدرس کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت مدرس کورس ہوتا ہے اس کورس کے تحت آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں آپ امامت کورس کریں طالباً تین ماہ کے آس پاس امامت کورس ہوتا ہے اس امامت کورس میں آپ امامت کرانے کے اہل ہو جائیں گے اب امامت کرانے کا حل بننے کے لیے یہ جی ضرورت نہیں کہ مسجد کا امام بننا پڑے گا بھئی آفس میں بھی تو ہم چار آدمی نماز پڑھتے ہیں آپ امامت کر بھی لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو امامت کرانا آتی ہے اس کا ایک کورس ہے یہ کورس کر لے آپ کو امامت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی کہ ہاں بھائی اب آپ کرا سکتے ہیں تو اس طرح سے کورسز کریں اور آئیں آگے بڑھیں اور اس قرآن کے فیضان کو نہ صرف خود حاصل کریں بلکہ اس کو اور آگے بڑھائیں کہ واقعی یہ امت قرآن کی تعلیم سے اس قدر دور ہے کہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ رہا تھا جس کو امیر علیہ سنت نے ہر گھر میں جاری کرنے کا جو حکم فرمایا تو نگرانی شورا کا ایک مضمون ہوتا ہے اس کے شروع میں فریاد اس میں ہم نگران شورا لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں داوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے یورپ اور یو کے وغیرہ کے ممالک کے سفر پر تھا فرانس میں میرے پاس کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے پتہ چلا کہ عرب شریف سن کا تعلق ہے یعنی عربی ہیں یہ اور یہ یورپ میں رہتے ہیں اور بھی ان کے کچھ آبا اجداد میں سے شفٹ ہو گئے پھر یہیں عربی رہ گئے تو کہا دوران گفتگو یعنی پہلے تو کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں اور یہ بھی عربی ہے تو یوں ملاقات کر کے خوشی ہوئی لیکن کھانے کے دوران اسلامی معلومات کی بات چیت کا سلسلہ رہا تو انہیں بتایا کہ ہم کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تو کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کچھ لمحے کے لیے سکتا آ گیا کہ یہ عربی نسل ہو کر دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اب اے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں پوری دنیا میں اس فائدہ نے قرآن کو عام کرنے کے کتنے کام کی ضرورت ہے آج یہ جی آشقان رسول اپنے عزم کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ میں بارہ ماہ اس مدنی تحریک کے مدنی کاموں کے لیے دوں گا کوئی وقف مدینہ ہو رہا ہے کوئی بانوے دن کے لیے پیش کر رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چاند رات کو میں گھر نہیں جاؤں گا بلکہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ اللہ نیکی کی دعوت کی دھونے مچائیں گے تو اس طرح سے ہر ایک اپنے طور پر یہ سوچے کہ میں قرآن کی خدمت کیسے کر سکوں کس طرح سے میں آگے بڑھوں یعنی دعوت اسلامی کا ساتھ پرٹیکلی ساتھ دے اور آج میں آپ سے ایک بات کی نیت کرانے کی بھی ذہن بنا کہ نیت کرے کہ اپنے اس مدنی تحریک کے مدنی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے چاہے وہ اسکول ہے چاہے وہ کالج ہے چاہے وہ تجارت ہے چاہے وہ آفس ہے پریکٹیکلی اپنے آپ کو کم از کم دو گھنٹے اپنی زندگی کا یہ روٹین بنا لے نیت کر لے کہ جب تک زندہ رہوں گا ان شاء کم از کم اپنی کو روزانہ دو ہاتھ اٹھا کر جس کی نیت بنتی ہو ہاتھ اٹھائے قرآن سیکھنا سکھانا یہ دونوں ہمارا کام ہے سنتیں سیکھنا سکھانا یہ بھی ہمارا مدنی کام ہے علم دین حاصل کرنا دوسروں کو سکھانا بہت ضرورت ہے جیسے نگران شران نے فرمایا کہ آپ سوچے غور کریں کہ عربی نسل ارب شریف سے تعلق رکھنے والے لیکن آج اپنی اولاد کو جنہوں نے تعلیم نہ دی تو یہاں تک ہوا کہ قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ بچوں کا کیا بنے پھر دعوت اسلامی نے میں نے کہا نا کیا کہ آپ اس تحریک کے قریب آ کر دیکھیں آن لائن مدرسود المدینہ کا آغاز کیا الحمدللہ ہماری اس وطن عزیز سے تقریباً چھیاسی ملکوں میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ دوسرے ملکوں میں کے بچوں مدنی منوں کو مننیوں کو بڑے اسلامی بھائیوں کو بہنوں کو پڑھا رہے ہیں آپ بھی بنے آپ بھی مدرسد المدینہ آن لائن میں خدمات دیں لیکن دائرے پڑھانا ہے تو پہلے پڑھنا سیکھنا ہوگا پہلے خود اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا تو بہت کام ہے اس کام کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بھی چاہے وہ ایک روپیہ ہو یا ایک کروڑ یا پچاس کروڑ ہو اپنی دعوت اسلامی کو اپنے مدنی احتیاط دیجئے یا اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے کثیر سرمائے کی ضرورت ہے جی ہاں اپنی زکات اپنے مدنی احتیاط اگر اب تک دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے آپ سے رابطہ نہیں کیا ہو سکتا پچھلے سال لے کر گئے ہو اس بار بھول ہو گئی ہوگی دنیا سے وہ چلے گئے ہوں گے بیمار پڑ گئے ہوں گے آپ کا موبائل سے نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا تو آپ فون کر لیں اور مدنی چرن کے ناظرین آن لائن اکاؤنٹس نمبر لے لیں آپ ڈائریکٹ ڈپوزٹ کرائیں اور وہ روپے اخراجات دو روپے کے اخراجات آپ کی تحریک کو ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے جیلوں میں دعوت اسلامی نے اسی قرآن کو پڑھانا شروع کیا اللہ کی رحمت ہوئی الحمدللہ جیلوں میں قیدی سزا کاٹنے آئے دعوت اسلامی کے مبلکین نے وہاں جا جا کر ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا یہاں تک اس کی برکتیں ملی کہ جیل میں الحمد قیدیوں میں سے بعض قیدیوں نے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ مکمل کرنے کی سہادت حاصل کر لی دعوت اسلامی وہ فرض علوم سکھا رہی ہے یعنی ایسا بھی ان آنکھوں نے دیکھا اس قیدی کو میں جانتا ہوں یہاں پر آئے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے شکرانے کی کہ جیل میں انہوں نے امامت کورس کیا جیل میں امامت کورس کیا اور جیل کی سزا کاٹنے کے بعد جب یہ اپنے گھر گئے تو اپنے ہی علاقے کی مسجد کے امام بن گئے تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے اس فیضان کو عام کرنے کے لیے اگر آپ کا وقت ملے گا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا آپ کی سوچ ملے گی آپ سوچتے ٹھیک ہے دین کے کاموں کے لیے سوچیں آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی سوچ کے ذریعے نیکی کے کاموں کو اور بڑھائیے اور آگے بڑھیے تاکہ فیضان قرآن عام ہو دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر کر تو پہنچائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ہم قبول ہو جائیں ہماری اولاد قبول ہو جائے اور اس قرآن کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں آمین بجاہ النبی الامین نمین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی